أعوذ بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من عاهر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلعى دناح عليه أن يتوف بهما ومن تتضع خيرا فإن الله شا ریمولا العظیم ہر قسم دی حمد و سنا تاریخ سمجھی تقدی اس مالک الملک رب العزت وحدہ شریک نلائق ہے کہ جس نے اس کائنات اندر اپنی کوئی بھی مخلوق بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں بعض اوقات سان کسی چیز کے فوائد معلوم ہو جاندے نے اور بسا اوقات معلوم نہیں ہوتے لیکن ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ بس لا شریک نے کوئی شہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کرنا ہے کہ حرام چیزاں بھی بے مقصد پیدا نہیں کیتیاں گئی انہیں اُنہ اندر بھی بڑا ایک مقصد اور مدعا کار فرما ہے اور بات بالکل آسان اور واضح ہے کہ انہوں کے بنام کا کی مقصد ہے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے پلا چیزوں حرام ہی کرنا سی تو انہوں بنایا ہی کیوں پیدا ہی کیوں کیتا حرام چیزاں پیدا اس واسطے کیتیاں نے انہوں نے اس واسطے بنایا ہے کہ انسانوں کی آزمائش ہو سکے یہ نہ امتحان لیا جائے کہ کون اللہ دا حکم منگا ہوا ان چیزوں تو پرہیز کرتا ہے اور کون اللہ کی حکم یہ بہت بڑا مقصد ہے کون تو بچتا ہے اور کون تو نہیں بچتا یہ جی تو علاوہ بھی بے شمار مقاصد ہیں اللہ ہاں لیکن سمجھ اندر آنے والا سب تو بڑا مقصد ساڈا امتحان ہے ساری آزمائش ہے ساری پرخ ہے اور یہ امتحان ابتدا آزمائش اور پرخ ہی انسان نو یا تے جنت تک پہنچا دینی ہے یا انہوں جہنم دا ایندھن بنا اگر اللہ دے احکام قبول کرتا ہے تسلیم کرتا ہے تے یقین ہو یا عمل پیرا ہے کوئی شخص تے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ دے احکام دی پرواہ نہیں کرتا اپنی مرضی نو دخل نخل ہے اپنی سوچ اندر شامل کر گئے پھر اللہ ناراض ہو جاندے ہیں اور یہ جبندم تک پہنچ جاتا ہے اللہ بہرحال اللہ نے اس کائنات اندر ایک ذرے تو لے کے بڑی تو بڑی کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں جیڑی بے مقصد اور بے فائدہ بنائی اور پیدا کی پھر اللہ وحدہ شریف نے اپنی مخلوق کی درجہ بندی بھی خود کی تیئے. کسے نو یہ اختیار اور یہ حق نہیں دتا گیا کہ کوئی کسے مخلوق لے اور کسے نو کم تر جان لے درجہ بندی بھی اللہ نے خود کمائی پھر ایک مخلوق اندر درجہ بندی کی پہلے سے ساری مخلوقات اندر درجہ بندی ہے پھر ایک ایک مخلوق اندر درجہ بندی کی گئی کیسا مختصر اے ہے کہ ساری کائنات کی مخلوقات بھی جو اللہ نے انسان آلہ اشرف اور بہترین مخلوق بنایا اور کوشش بھی کریے دعا بھی کریے کہ اللہ سان بہترین رہن دی اور اپنے آپ بہترین ثابت کرنے کی توفیق دے دے ایسا نہ کہ اللہ نے سان پیدائشی طور پہ تخلیقی اعتبار ن ساری مخلوق تو بہترین بنایا اور اللہ ہو ناپرمنی کر کے ساری مخلوق تو اپنے آپ بدتر بنا لیں یہ تو ویڈی بدکسمتی اور بدمسیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی لقد خلق نل انسان کی اٹھ سنمر ادنا ہو اص والا دونوں آئے ایک کو جگہ تے اللہ نے بیان کہ انسان نو بہترین اندر بہترین شکل و سورترین اور بڑے متناسب آزاد والا بنایا ہے اگر یہ اپنی اس خوبصورتی اپنے اس حسن و جمال نو اس مقام اور مرتبے نو قائم رکھ دے تو یہ ساری مخلوق چلا اور اشرف ہے اور اگر یہ قائم نہیں رکھتا سمر ادد نہ پھر جس ویل یہ اپنے مقام کو اپنے آپ کو گراندہ ہے اے یہی جی گندی اے یہی جی خبیب یہ جی نکمی کوئی مخلوق دنیا اندر ہے ہی نہیں انسان اللہ نے سب تو اعلیٰ اور اشرف مخلوق بنایا ہے اس طرح زمین کی اللہ نے تعریف کی تھی قرآن اندر زمین کے بارے اندر بڑی تفصیلات بیان کیتیاں یہ سب تو بڑا فائدہ اللہ نے جڑا بیان کیا وہ تو یہ ہے کہ ان سڈے واسطے ایک بستر دی طرح ایک بچھونے دی طرح بچھا دیتا جی ساری زندگی اندر بھی سارے کم آ گئی اور سارے مرن تو بعد بھی کم آ زندگی اندر ساری رہائش اس زمین پہ سڈے خان پین دا انتظام اللہ نے اندر کیتا ہے ایک قسم قسم دے پل اگا دیے قسم قسم دیاں انگوریاں دنگوریاں نکلتی نے ساری رزق واسطے اللہ نے پتہ نہیں زمین چو کی, کی کچھ پیدا کر چلے ابھی رہائش یہ رکھنے ہاں مکان بنا اپنی دیگر ضروریات واسطے اور مرن تو بعد بھی یہ زمین ہی سانو چھپا دیئے اور بن ہے آدم علیہ اسلام کے بیٹیا اندر جس پہلے تنازع اور چگڑا ہویا قابیل نے کچھ زیادتی شروع کر دیتی اپنے پائی حابیل سے چنا چبیل نے اپنے بھائی نتل کر در یہ انسانی تاریخ اندر سب تہلا قتل ہے نہ قتل کر ہوں ان سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ بھائی کی لاش نی مئیت نا کدی اٹھا ل چل پہ تھک جا پھر رکھ دینا ہے اسی طرح وقت گزر رہا ہے پریشان ہے فبعث اللہ نے سانوں خبر دیتی کہ میں پھر ایک کبا بھیجیا کابیل بیٹھا ہوا ہے اپنے پائی کی مئیت اور لاش نک کے سوچ لیا کی کرنا چاہیے ایک کاح سامنے آیا جن نے ایک مردہ کوے کو چکیا ہوا تھوڑے جاسلے پہ آ کے بیٹھ گیا زمین پرےدنی شروع کر دیتی اپنی چونج نال اپنے پنجیا زمین اندر گڑا ایک بنا شروع کر دس ویلے وہ گڑھا اینا کن گیا جندر وہ مردہ کبا چک سکتا سی انہیں اس کبے کی لاش نس گڑے اندر رکھ ہن بیٹھا دیکھ جس ویل دیکھا تو سمجھ اندر یہ بات آئی کہ کسی لاش نی مردہ چیز زمین اندر دمن کر دینا چاہیے اور پھر اپنے بارے اندر کہ میرے اندر تے اس کمبے جن بھی اصل نہیں میں تے بارے اندر جو کچھ سوچتا تھا کہ یہ ایک جانور ہے نکما ایوی اللہ نے بنایا ہوا ہے لیکن میں تے دے تو بھی کم اصل واقع ہوا پھر اٹھیا ایک گڑا کھودیا اور اپنے بھائی کی لاش اندر رکھ کے دفن کر دے مٹی پا دیتی اے پہلی قبر بنی ہے اس زمین اللہ نے اس زمین اندر سارے لی فائدہ بھی رکھ دے سانوں زندہ بھی اے فائدہ پہنچاے اور مرن تو بعد بھی اے یہ سان پاوے اگر اللہ زمین نو حکم دے دے کہ کسی مردے کو اپنے اندر نہیں رکھنا کہ دنیا دی وہ کہڑی طاقت ہے جی زمین اندر کسی کو دخل کر زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے یہ بھی درجہ بندی کی تھی اور قرآن و حدیث کی روشنی اندر ساری کو زمین جو بہترین ٹکڑا بہترین حصہ زمین کا وہ ہے ج مسجد بن جائے یہ زمین کی کچھ بختی اور خوش قسمتی ہے کہ کسی جگہ سے کچھ بن رہا ہے کسی جگہ سے کچھ تعمیر ہو رہا ہے وہ ٹکڑا زمین کا اللہ کے یہاں سب سے بہترین ٹکڑا ہے جسے زمین اندر مسجد تعمیر ہو جائے اللہ کا گھر بن جائے ایک صحابی نے سوال کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مقبول اللہ اللہ زمین یا ٹکڑے, ٹکڑے اللہ ہوں سب جو زیادہ محبوب اور پیارے ہیں یہ سوال کیوں کہ پہلی دفعہ ہوا آپ کی امت اندر آپ کے زمانے اور دور اندر اللہ کی طرفوں اجے ادھا جواب نہیں آیا کہ یہ بارے اندر کوئی اطلاع نہیں ملی تھی آپ نے سائل کو فرمایا کہ انتظار کر کرتا کہ میرا اللہ یہ جواب دےچے جی. اور ایسے بے شمار سوال ہیں جہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوے گئے اور دا جواب ادوں تک نہیں دتا جدوں تک اللہ نے وہ وہی نہیں کر دیتا اللہ نے نہیں بھج دی بعد سوالوں کے جواب قرآن اندر اتار دیتے چنانچ قرآن پڑیا پیا ہے یس آلو ن کا ماضا یس آلو نا یس آلو ن کام یس آلو ناس پڑھا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تلو اے پوچھتے ہیں اے سوال کرتے اے مسئلہ دریافت کرتے ہیں قرآن پڑیا پیا ہے سوال اور جواب ہوں. بعض سوال دے جواب قرآن اندر اللہ نے نادل فرما دیتے اور کئی ایسے سوال کہ اونہ کا جواب قرآن اندر نہیں آیا ویسے وہی دے ذریعے اللہ سے پیش دیتا اپنے حبید محمد صلی اللہ علیہ اس سوال کا جواب ایو بکا الارض احبو الاللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری روئے زمین چوں کڑے ٹکڑے زمین دے اللہ محبوب اور پیارے ہیں انہوں فرمایا انتظار کر اوہ شخص بحث کیا تھوڑی دیر گزر دیے۔ جبریلے امین وہی لے کے آجان جاتے ہیں علیہ السلام آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتا کہ اے اللہ کے رسور صلی اللہ آپ کو جڑا سوال ہوا ہے وہ سوال یکطرفا ہے ادھورا ہے مکمل سوال یہ ہے کہ ساری روئے زمین چوں کہ ٹکڑے اللہ سب تو زیادہ پیارے ہیں اور ساری روئے زمین چوں کہڑے ٹکڑے اللہپسند ہیں تصویر کے دونوں لوگ سامنے ہونے چاہیے جواب یہ آیا کہ سب تو پیارے ٹکڑے سب تو محبوب جگہ اس زمین کی اندر وہ کتے مساجد اللہ مسجد ہیں سب تو محبوب اور پیاریاں جگہ اور مسجد بنتی ہی اس جگہ پہ ہے جدی ملکیت اندر کوئی جھگڑا نہ ہو اج بے شمار ایسا مسجد موجود ہیں اس روئے زمین اندر کہ متنازع جگہ ہے اور لوگوں نے اسے مسجد بنا دیتی وہ مسجد نہیں اللہ کے بندیاں دی حق تلفی کر کے کوئی سخت یہ سمجھے کہ میں اجر اور ثواب لے گا ایسا اجر اور ثواب اللہ نہیں دین دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر واسطے صحابہ نے حکم دیتا کہ جگہ تلاش کرو مسجد بنائیے ہجرت تو بعد مدینہ منورہ پہنچ کے اللہ نے اس جگہ کی قسمت اور وہ او نسیبہ اے رکھا تھی جس جگہ پہ مسجد نبلی تعمیر ہوئی اتے سارے مدینے کا کوڑا کٹیا جاتا روڑی لگی ہوئی اے مسجد بنن تو پہلے ایس جگہ کا انتخاب ہوا کہ اے درمیان ایک جگہ خالی پی ہے چراچے پتہ کیتا گیا کہ ایک کھیری ہے اور وہ او مدینہ منافرہ دے دو یتیم بچیاں دی جگہ وہ اجے چھوٹے سن وسائل نہیں انہوں نے کوئی تعمیر نہیں کیتی تھی ہر شخص ان شاملات سمجھ کے تے کوڑا کٹتے لیکن اللہ کے علم اندر تے کچھ ہو جس ویلے وہ مالکان کا پتا چلیا وہ گفتگو چنی شروع ہوئی کہ اِسے اتنے مسجد بنانا چاہنے ہیں انہوں نے وہ مسجد واسطے مفت دن دی پیش کی پیشکش کہ ابھی قیمت نہیں لیندے مفت ساٹی طرف لے لو لیکن چونکہ وہ یتیم بچے سن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اے جائیداد اے جگہ مفت لین واسطے تیار نہیں کہ جو مناسب قیمت ہے وہ ادا کرے پھر اسم بنا ہوا. چنانچہ اے بات سب تو پہلے ذہن اندر رکھنی چاہیے کہ کوئی ایسی جگہ چڑی متنا بھی پی جی اندر جھگڑا ہوے اتنے مسجد نہیں بن سکتی کوئی بنا دے اگلا ہاں وہ مجرم ہے ان نے کوئی عزت لین والا سواب لین والا کام نہیں کیتا، کوئی نہکی نہیں کی متنازفی جگہ مسجد مسجد کی جگہ پڑی ملکیت صاف ستھری ہونی چاہیے حلال مال نظو خریدی جانی چاہیے ابھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے اللہ کرے کہ ایسی مسلمان بن جائیے بیت اللہ کی چھت بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خان وادی نے آپ کی قوم نے مکے والے نے چھت وسیدہ ہو چکی تھی بیت اللہ کی سارے نے مل کے مشورہ کیا کہ یہ چھت نویں بنا دے گی وہ لوگ جنہوں نے قرآن نے حدیث نے کافر اور مشرک کیا ہے انہوں نے بیت اللہ دی چھت بنا کا جدو ارادہ کیتا تو اعلان یہ کیتا کہ دیکھو بھائی یہ اللہ کا گھر بننا ہے اللہ کے گھر بھی چھت پاونی ہے حلال مال جو چندہ دیا جائے کوئی شخص حرام مال نہ دے یہ مشرک اور کافر کی سوچ ہے کہ جی مسلمان یہ نہ سوچے تو پھر وہ اسلام کتنے ایمان کتنے چنانچہ جڑے پیسے اکٹھے ہوئے وہ اِن نہیں سن کہ پورے بیت اللہ سے چھت پی جان دی وہ دا کچھ حصہ خالی رہ گیا اور میرے وہ او دوست اور بزرگ جنہوں نے اللہ نے بیت اللہ کی زیارت تو مشرف فرمایا ہے وہ جانتے ہیں کہ جس طرف بیت اللہ دا پرنالہ ہے میزاب ہے او اس پاسے کچھ جگہ بچی ہوئی خالی موجود ہے جنہوں حکیم کیا جانا ہے یہ اصل اندر بیت اللہ کی جگہ تھی بیت اللہ دی دیتے کی یہ عمارت سی لیکن این پیسے کٹھے نہ ہو سکے کہ چھت پی جاندی اے ادو تو ہی خالی چلی حلال مال مل چھت پائی ہے اس زمین دے ٹکڑے بہترین وہ ہیں جیت مسجد بن دین اور بدترین ٹکڑے کہڑے زمین دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع آئی اللہ کی طرف جواب آیا اللہ نے یہ فرمایا کہ بدترین جگہ اس پورے زمین کی بازار ہیں مسجد بہترین جگہ بازار بدترین جگہ بے مقصد بازار اندر نکلنا جانا آنا گھومنا پھرنا یہ جو نقصانات ہیں وہ کسی تو ٹکے چھپے نہیں چاہد ہو گنا ایسے نے جہے بازار ہو جائے نہ کوشش کرن دے باوجود آدمی کئی گناواں تو نہیں بچ یہ ہن مجبوریاں ہیں جڑیاں سنوں بازار تک لے جانیا نے آخر ضروریات زندگی ابھی کتوں خریداں کتنے جاؤں گے زندگی گزارن واسطے کچھ خرید و فروخت ضروری ہے وہ بازار جو ہی ملنے لیکن دل اندر ایک نفرت موجود ہونی چاہیے کہ یہ جگہ اچھی نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی فرمایا وہ دعا پڑھ کے بازار اندر جایا کرو اگر کوئی گناہ اور غلطی نہ دانستہ ہو جائے نہ چاہتیاں ہو جائے تو اللہ معاف کر لاح اللہ شری کاہ ملکو یہ دعا سکھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بازاراں اندر جان ہے ہیں دعا پڑھ لیا کرو اللہ غلطیاں معاف کر دیتے خیر یہ موضوع مختلف ہے میں اپنے مقصد کی طرف روجو کرنا اللہ نے زمین بھی سارے فائدے واسطے بنائی اور زمین بھی درجہ بندی بھی خود کر دیتی بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بابا پھر یہاں مسجدوں کی درجہ بندی اللہ نے ایک ایسے گھروں سب تو بہترین کرار د جڑا انسان واسطے عبادت گاہ بنایا گیا سب تو پہلے اب والا بئی تن جہل ہوئی عبادت گاہ انسان واسطے زمین اندر موجود نہیں پوری اس کائنات اندر موجود نہیں وہ کہڑا ہے فرمایا وہ لزی بے بکا جڑا مکے مکے ہے مکے دا بلد ال امین بھی نام ہے مکے دا اسی طرح ہوئی نام ہے دا اس نام ایک نام بکا بھی ہے فرمایا انزی بے بکا انسانہ واسطے سب تو پہلا عبادت خانہ جڑا بنایا گیا وہ مکے اندر ہے اللہ نے اس گھر نام کابا ہے جا نام قبلہ ہے جہاں نام بیت اللہ ہے جام مشعر الح مسجد الحرام ہے اللہ نے ساری روئے زمین چو سب تو بہترین قرار دیا اور او دی ایک عزت او دی ایک حرمت وہا ایک ادب وہ احترام سارے دلہ اندر قائم کر دلہ سن توفیق دے کہ اسی وہ احترام قائم انہوں موجود رکھیے اپنے دلانے پر مایا وہرت دیا کئی نشانیاں موجود ہیں مبارکاً بہدن للعالمین وہ بڑی ہی برکتوں والا گھر ہے اسدایت کے دریا نکلتے ہیں ہدایت کے سوتے پناسبت اللہ نے ہر مسلمان واسطے کرنوں قابل احترام بھی بنایا قابل عزت بھی کرار دور اس زیارت اور اتنے جا کے کچھ معمولاات کی ادائیگی نہت بڑا ادر اور سوال کرا دیا معمولات جنا کا تعلق بیت اللہ ہے وہ دو ہیں بڑے بڑے انہوں ایک دا نام ہے عمرہ اور دوسرے دا نام ہے عمرہ سال کے دوران کسے بھی وقت کیتا جا سکتا کوئی مہینہ مقرر نہیں کوئی دن مختص نہیں کوئی وقت مخصوص نہیں بیٹے پیچھے ہو جاؤ سال اندر کسی بھی وقت عمرہ کیا جا لیکن حج جیڑا ہے اللہ نے سب تو بڑا رکن اسلام دا رکھا ہے او دیواز سے مہینے مقرر ہیں وہ تاریخ مقرر ہیں وہ وقت مقرر ہے سال اندر سوائے ان تاریخ اور اور ان وقتوں دے کسی دوسرے موقع پہ حج نہیں عمرہ انو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج, قرار دیتا۔ عمرے نو حج اور رمضان اندر اگر عمرہ کیتا جائے رمضان کے مہینے اندر عمرہ کیتا جائے دے او دے اجر اور ثواب نو اس طرح بیان فرمایا من را فی رماضان کہ ان او كما قال صلى الله عليه وسلم فرمایا اگر کوئی خوش قسمت اور خوش نصیب رمضان کے مہینے اندر عمرہ کرے کہ اللہ او عمرہ قبول فرما لے۔ کہ انو اتنا اجر اور ثواب ملے گا جس طرح اون نے میرے نال مل کے حج کیا۔ شرط قبولیت کی ہے۔ اللہ قبول فرما لے۔ تے اللہ قبول کدہ عمرہ فرما دے عمرے کی قبولیت واسطے اللہ نے کی شرط رکھی ہے سب تو پہلی شرط پہ ہے ایمان اگر ایمان نہیں توحید نہیں تو کوئی چیز بھی قبول نہیں کوئی عمل بھی قبول نہیں ذرا ہوں والے ہم دیکھو ابو جہل ابو لاہ قطبہ شہبہ بے شمار ہو بڑے بڑے چودھری اتحدا ہوئے انہوں نے جبانی اتنے آئی انہوں کا بڑھاپا اتنے آیا بےشمار انہوں سے اوتھی مرے مکے اندر ہی اور وہ او اپنے طور طریقے عمرے بھی کرتے رہے اج بھی کرتے رہے لیکن اللہ نے کوئی عمل قبول نہیں کیا کیونکہ انہوں نے پلے ایمان نہیں جیتوں حاجیوں کی خدمت کرتے سن جان والے مہمانوں گرمی کے موسم اندر سب شربت ملا دیتا انہوں دیور خدمات انہوں بھی کر دیتا مہمان سمجھ کے مصافر سمجھ کے اللہ نے قرآن اندر کی اعلان کی تا فرمایا اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر تصوی حاجیاں نو شربت پلانا پانی پیلا انہوں کی خدمت کرنا بیت اللہ کی تعمیر کرنا بیت اللہ کی صفائی کرنا یہ ضروریات کا خیال رکھنا یہاں چیزوں ایمان کے برابر قرار دے دیا اج الم سکھایت یہ عمل او سخت دے عمل دے برابر نہیں ہو سکتا جہاں اللہ سے ایمان ہے اور قیامت دے دن سے یقین ہے بلال دا ایمان تھی بلال اللہ وقت ہو لاشریف سمجھتے رضی اللہ عنہ بلال کا قیامت دے دن سے ایمان سے نہ بلال نے کسی حاجی پانی پلایا ہے نہ بلال نے بیت اللہ دی تعمیر اندر حصہ لیا ہے لیکن اللہ نے قرآن اندر فرما دیتا کہ دلے ایمان تھی انہوں سے فائدہ پہنچ گیا تھی بے ایمان ہو مشرق ہو کافر ہو تو پانی پلاؤ کھانا کھلاؤ بیت اللہ دی تعمیر کرو تو تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا قبولیت واسطے سب تو پہلی شرط پھر کی ہوئی ایمان انسان دا موحد ہونا توحید والا ہونا اگر ایمان نہیں ایمان دی جگہ شرک ہے کفر ہے کوئی فائدہ نہیں کیسے بلکہ مشرک نے بارے اندر اعلان کر دیتا قرآن اندر انما المشرکون نجاس مشرک گندہ ہے مشرک پلید اندھائے مشرک نجاس اندھائے فلا یقرب المستد الحرام بعد عامہم حاضا محمد ہو تو اور اے باتاں اگر معلوم ہوں اور عملی طور پہ یہاں چیزوں دیکھنا اور پرکھنا ہوتے نظر آدی نے کہ جس پہلے بیت اللہ دی مکہ مکرمہ دی حدود شروع ہوتی سڑک مختلف ہو جاندیاں نے کسی سڑک پہ لکھا ہوا ہے مسلمانوں کا رستہ اور کسی سڑک پہ لکھا ہوا ہے غیر مسلمہ روڈ فار مسلم روڈ فار مسلم کاش کے سارے اندر بھی کچھ غیرت ہو ہوگی سارے اندر بھی کچھ اسلامی حمیت موجود ہوگی اللہ نے اپنے اس گھر کی حرمت اور عزت قائم رکھی اور بہار رکھی ہے کہ اج بھی تمیز ہے کہ مسلمان ایس رستے تو جائے گا غیر مسلم ایس رستے تو جائے گا وہ ہے دمی جا کر نمل مسلح کیونکہ وہ گندا ہے پلید ہے نجس وہ ظاہری طور پہ بھی صاف ستھرا لباس کیوں نہ پہن لو ایک دفعہ کی بجائے دو چار دفعہ غسل کیوں نہ کر لو اصل گندگی وہ عقیدے اندر ہے اصل گلازت وہ بھی ہوئی ہے قبولیت واسطے سب تو پہلی شرط پھر کی ایمان کہ ایمان کلے دوسری شرط جس مال نال جانا چاہتا ہے وہ مال حلال کسی ہوے نوکا دے کے نہ کمایا گیا کسی ہوے پرے کر کے حاصل نہ کیتا گیا کسی کا حق غصب نہ کیتا ہو وہ دین کی دی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہیں نہ کمایا ہوگی کہ نماز کا وقت ہو گیا کوئی گل نہیں نماز کتے چلی نہیں جائے گی پھر پڑھ گا پہلے ایمال کی لو رمضان کا مہینہ آ ہے پھر روزے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہیں کاروبار شروع رکھا ہوگی اللہ حاضل کیا مال حالات پہلی شرط ایمان اللہ پہ اور قیامت کے دن بعض لوگ کہہ کہ اللہ سے ایمان اور قیامت کے دن پہ یقین ہوے کہ یہ رسول کا تے ذکر ہی نہیں آیا چل اللہ علیہ یہ سیتان بہت بڑی غلط سہمی پیدا کر رہا ہے اللہ نے یہی فرمایا ہے نا کمن آ من بلاہ کہ جا کے ایمان ہوئے اور قیامت کے دن پہ یقین ہوگئے وہ فائدہ پہنچے گا دوسرے کو نہیں کہ وہ دیکھو جی دی یہ رسول کا تے ذکر ہی نہیں چل اللہ علیہ وسلم بھائی اللہ کے ایمان دا بل کون دسے گا وہ طریقہ کتوں سیکھے گا قیامت کے بارے اندر تینوں معلومات کون فراہم کرے گا جدوں تک رسول تیرا رابطہ نہیں ہوئے گا رسول نال تعلق قائم نہیں ہوئے گا نہ اللہ سے تو تمام لیا سکنا نہ قیامت سے یقین کر سک اللہ نے اپنا نمائندہ بے رسول نو بنا کے بھیجے او دے ذریعے یہ سارا کچھ حاصل ہوے گی جی ایک پاسے رکھ دیا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو پھر ایک دعوی ہوئے گا جی اندر توٹھا ہے اچھا نہیں ہو سکتا پیغمبر تو بغیر کوئی چیز نہ منی جا سکتی ہے نہ سمجھی جا سکتی ہے نہ ہو ہوگی عمل ہو کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لقد کانس تو تسا مینو راضی کرنے والا کوئی بھی کام کرنا ہو میرے پیغمبر کو نمونہ لیا جی چل اللہ او چ نمونا کول نہیں ہوگا میں راضی نہیں سکتا میں خوش نہیں ہوں تو اعلان فرما دیو کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تعالی محبت کرے تسی اللہ محبت کرو اگر تی خاص ہو دا ایک کوئی طریقہ ہے نہیں پھر میرے نقشے قدم سے چلے آؤ میرے پیچھے پیچھے چلے اللہ کے ایمان یا قیامت کے دن تقین پیغمبر دی تعلیمات تو بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا ایمان پہلی شرط حلات مال دوسری شرط اور جس ویلے کوئی شخص اے سفر اختیار کرن لگے کہ اگر اے کسی نال ناراض ہے تو جا کے او دے وہ سلاح کرے تو جے کوئی ناراض دے دے نال یہ دے بے شک اے سچا ہو بے جا کے او وہ مافی منگ لے اللہ ساڑے حدیث دے سبق اندر پر سنتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ, وسلم, صلی اللہ علیہ, وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تعین دسا جنتی کون لوگ نے صحابہ نے کیا جی ہاں ضرور ارشاد فرماؤ فرمایا انہ شخص جہاں جھگڑا چڑھ دیندا ہے لڑائی نتم کر دیا ہے پاوے وہ سچا ہی ہو جا کے خود ختم کر دیا وہ جنگل یہ سفر اختیار کر لگیا کوئی نہ وہ معافی منگ لو جی کسی نالی نہ رہا کر دیو وہ کروے سلا کر لو پھر قبول ہوگئے جی ناراضگی اپنی جگہ ہے وہ غصہ اسی نہیں ہی چل رہا ہے پھر حدیث کی خلاف بردی ہو گئی جن اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا لرجل ان کسی مسلمان واسطے یہ جائز نہیں کہ وہ تین دن تو زیادہ غصہ رکھے دنیاوی معاملات اندر اگر دین کا کوئی غصہ ہے نا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اللہ دے دین کا دشمن ہے اللہ دے رسول دا دشمن ہے اللہ دی کتاب کا دشمن ہے کہ تے غصہ قیامت تک رہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے فرمایا جڑے میرے دشمن نے دوست نہ بنایا چاہید. او غصہ تے رہنا چاہیے وہاں تے سواب ملتا تے ازر ملے گا یہا غصہ ختم کرنا ہے تین دن تو پہلے پہلے اندر جہاں زدیات ہوا دنیاوی تعلق رکھتا لا یحل لے راجو فرمایا کسی مسلمان واسطے جائز میں خا ہو کہ اپنے مسلمان بھائی نال ناراض رہے او چڈی رکھے بول چال کتا کلامی کیتی رکھے تین دن تو زیادہ اگر تین دن تو زیادہ گزر جانے اور ناراضگی موجود ہے دنیاوی معاملے اندر تے فرمایا اے کوئی نقلی نہ کوئی فرضی عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتی پھر عمرے سے پنجی تی ہزار روپئے خرچ کرنا گھروں کار ہونا سفر سہولتیں برداشت کرنیاں اپنے آرام نڈنا اور کئی ہزار میل پہ پہنچنا وہ دا کوئی فائدہ حاصل ہویا اللہ دے رسول دی تے کر کے گیا ہے سل اللہ دن دن تو زیادہ غصہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتی یہ تین دن کی قید کیوں لگائی یہ کی حکمت ہے فرمایا ہر ہفتے دو دن ایسے ہیں کہ سڈے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوں ہر چوتھے دن عمل اللہ کے سامنے پیش ہوں ایک سوموار کا دن ہے اور ایک جمعرات کا دن ہے یہاں دو دناں اندر عمل پیش ہوں اللہ کے سامنے اور اللہ اپنے بندیا معاف کر دے چلے جائیں فرشتے کھاتا پیش کرتے ہیں اللہ معاف کر دیں فرشتے پیش کرتے ہیں اللہ ماف کر دیں چار قسم کے آدمیاں اللہ معاف نہیں کرتا فرشتے پیش کرتے ہیں کہ اللہ انکار کر دے دین کہ میں یہ معاف نہیں کر جب تک یہ اپنی اطلاع نہیں کر لیں جدوں تک اپنی یہ بد آدت اس کو چڈ نہیں دیں میں معاف نہیں کردہ غصہ رہے اور اللہ مواف نہ کرے تے بندے نو موت آ جائے تو پھر اللہ معاملہ خراب ہو گیا اس واسطے تین دن زیادہ تو زیادہ رکھے نے کہ یہ تو زیادہ غصہ نہیں رہنا چاہ چار قسم دے لوگ بیان فرمائے چیزاں چیزاں جنہوں اللہ معاف نہیں کرتے کون نے وہ سنن تو بات سانو اپنے گرے اندر چانکنا چاہیے کہ کتنے ابھی تو وہ اندر شامل نہیں ہو رہے نعوذ باللہ نوزالے سب تو پہلے نمبر سے یہ مسلمان دی گل ہو رہی جی کافر دی نہیں کافر نا اللہ نے سجا دینی دینی جو کہ رکھی ہے مسلمان دی گل ہو رہی جی کسی گل سہمی اندر نہ رہنا مسلمان بھی عمل پیش ہوندے نے. جن نے کوئی نیکی کدی کیتی نہیں وہ بارے اندر قرآن اندر اللہ نے فرما دیتا ہے پلا نو کی مولا عمل تولنے سے نیکیاں بھی کیت ہوئی جلو گئے عمل تولنے نے نیکی کیتی نہیں وہ عمل تو ضرورت ہی نہیں اللہ فروغ ادھے ترازو قائم ہی نہیں کرنا ان سیدھا جہنمندر بھیجتے مسلمان کی بھی بات ہو رہی ہے چار قسم دے لوگ جہے نے اللہ انہوں نے معاف نہیں کرتے کون نے وہ؟ فرمایا پہلے نمبر پہ آکل والدین ماں باپ کا نافرماند او دا معاملہ جس کے پیش ہوتا ہے اللہ انہیں معاف نہیں کر دے کہ میں اں دے تے ناراض ہاں کیونکہ اں دا باپ اں دے ناراض ہے اں دی ماں اں دے ناراض ہے اگر کسی شخص نے اے اندازہ کرنا ہوئے کہ میرے تے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے تو انہی لیے معیار یہ دستیا گیا ہے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین جہد جی ماں باپ راضی نے وہ دیتے اللہ بھی راضی ہے جہد جی ماں باپ ناراض نے وہ دیتے اللہ بھی ناراض نے. ماں باپ دا نافرمان کا ہے پرمان نو اللہ معاف نہیں دوسرے نمبر پہ مدمن الخمر شرابی آدمی اللہ معاف نہیں کرتا کرج سے حال اے ہے کہ شراب نہ پینے والوں کے نام کنگلیاں کے گنے جا باقی تو سارے ہی شرابی ہو گئے اللہ باشا. تارا مسیح لیسنس تے وہ پرمٹ تے اللہ دراب پی دیا شرابی نلہ ماف نہیں کر. اور اے کرعہ تک اخبارات کے ذریعے پہنچ ہی گیا ہے نا آٹا مہنگا مشکی سستی یہ اندر کوئی حقیقت ہے تے نعرہ لگا ہے نا ایویں تو نہیں کسی نے کہہ دا شرابی نو اللہ معاف نہیں کرتا وہ بے شک یہ کہہ کہ مریا تھوڑی سی پیتا ہوں اللہ نہیں معاف کرتا جب تک توبہ نہ تو مدمین الخمر شرابی آدمی کا معاملہ پیش ہے اللہ نہیں کرتا تیسرے نمبر پہ فرمایا مسبن الازار جدی چادر پتلون پاجامہ شلوار جو کچھ بھی وہ پہنتا ہے اور تخنیاں تو تھے لٹکی ہوا معاف نہیں جی کرنا تھی کوئی بھی یہ تعویل کر لو کوئی بھی یہ وجہ سمجھ لو اللہ معاف نہیں کرنا کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص اندر تکبر موجود ہے اور تکبر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی کسے دے دل اندر ہوے ہو تو اللہ معاف نہیں کرنا انہوں نے جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اور چوتھے نمبر پہ کون ہے جا ذکر ہو رہا تھی فرمایا مشاہد کسے مسلمان بھائی کے بارے اندر اپنے دل اندر کینہ رکھنے والا دشمنی رکھنے والا عداوت رکھنے والا ناراضگی رکھنے والا اللہ یہاں چون ماف نہیں عمرے تے جا رہا ہے یا حج تے جا رہا ہے اور ناراضگی اس طرح ہی موجود ہے کہ نال ناراض ناراضے کوئی یہ ناراض ہے کہ اللہ یہ کوئی نیکی قبول نہیں کری تین شرطان کا ذکر ہوں تک ہوا ہے نمبر ایک ایمان نمبر دو حلال مال نمبر تین حقوق الباد کی ادائیگی جتو تک ممکن ہو سکے کسی نال ناراض ہے تو جان تو پہلے معاف کر دے کوئی تیرے نال ناراض ہے تو جا کے معافی مانگ لے وہ معاف نہیں کرتا بری ہو گیا وہ اللہ پہ دیہ ہاں بھوکے اور چوتھی شرط جا کے جو کچھ بھی کریں گھر کر تو لے کے گھر واپس آن تک جو بھی عمل کریں سنت کے مطابق ہو اپنی مرضی نل نہیں عمل سنت کے مطابق ہوئے کہ پھر عمرہ قبول ہے پھر حج قبول ہے اور ایسا عمرہ جہاں رمضان اندر کیتا گیا پرمایا من راپی رمضان کا جمائے یا اللہ انہیں اجرا اور ثواب دے دیں گے جس طرح میرے نال مل کے کی حج کیتا ہے رمضان دے دمرے حلال مال مل جائیے ناراضگیاں ختم کر کے جائیے حقوق العبادی جتوں تک ممکن ہو سکے ادائیگی کر کے جائیے اور جو عمل بھی کریے سنت کے مطابق کر. اپنے وڈے چھوٹے نو راضی کرنے وہ مرضی دے مطابق نہ چلیے اللہ ناضی کرنے اللہ کے رسول کا طریقہ اپنائیے صلی اللہ اپنا اور اس معاملے اندر سب تو پہلی اور بڑی حکم ادولی یہ ہوں کہ احرام پہن دیا ہی کندھا ننگا کر لیا جائے لکھ سمجھاؤ کوئی آ کے لگنے تیار ہی نہیں ہوتا اور چلو جی چلو تھی اپنا کم کرو کندا کرو ہی کنگا ننگا کر کے نہیں چلنا احرام پہن میں اللہ نے یہ لباس کو سفر واسطے مقرر کر دیتا، اپنے رسول کا نمونا ساڈے تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہوں تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور اللہ کی نگاہ اندر کوئی امیر ہو غریب ہو گئے اچا چھوٹا ہوگئے سیاح ہو سفید ہو اللہ کی نگاہ اندر سارے انسان برابر ایک کوئی لباس اندر جاؤ اور فقیر بن کے اللہ کے گھر جاؤ یہ دیکھو فقر کا پکڑا ہے وہ جہی لباس اندر ظاہری ہی شان و شوقت اصل پیدا کر لی ہوئی ہے نا کسے دا لباس بہت قیمتی ہے, ہے, ہے کسے دا لباس کم قیمت والا ہے کسے دا لباس کسی طرح کا ہے کسی کا کسی طرح کا ہے وہ ظاہری اللہ نے ساری جی شان شاقت بنائی ہوئی ہے انسان نے ان کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے کہ میرے گھر جلو آؤ سارے ایکو لباس اندر فقیر بن کے آ کیونکہ ابھی منگن جا رہے ہیں تو منگا والے من پھر اپنا ہولی بھی اس طرح کا بنا لینا چاہیے نا تاکہ دین والے میں ترس آ جائے ہولی وہ بنا کے جانا چاہیے ابھی سارے فقیر ہاں کوئی منے یا نہ منے ہے فقیر ہاں اللہ کو بغیر ساڈا ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا اللہ کے گھر لوگ نہیں آتے آن انہوں نے اب تک اے بات تسلیم ہی نہیں کی تھی کہ سانو اللہ کی ضرورت جی یہ من لینے کہ فقیر ہاں ابھی محتاج ہاں اللہ کی سانک ضرورت ہے کہ وہ آ جی ضرورت ہوتی وہ باہر بار بار پھیرے ماری دے جب ضرورت پہ اسی ویسے جادر والا کھٹکھٹائی کن بدکسمتی ہے کہ بندیاں کے دروازے سے اے کٹکٹان کرنے ہوں کہ اللہ دا دروازہ جڑا چلی پہنتے ہر ایک واسطے کھلا ہے پوری سنواہ نہیں ہو. در کوئی ضرورت نہیں او دا اعلان قرآن اندر موجود ہے یا اے آدم کی اولاد پورے انسانوں پر میم یا ائو حاصل درو یہ صحیح ہے یا ائو ہنات اے بندے انتم دروار وہ لاہی سارے اللہ د فکیر جیڑا کہ بندے دا پتر ہے وہ اللہ کا فکیر جیڑا بندے دا پتر نہیں ہو جو مرضی سمجھے اپنے آپ جیڑا فقیر اپنے آپ نو سمجھ لیں گا ہے من لیں گا ہے وہ اللہ کے گھر ضرور آ ہے وہ اتنے تیرے ماہر تھی رہتا ہے کیونکہ وہ منگنا ہے وہ لہنا ہے ضرورتاں پیش کر اپنی عادت بیان کر او شان یہ ہے کہ جہاں منگا ہے تے راضی ہے جا نہیں تے ناراض ہو اللہ دی شان یہ منگو تے راضی نہ منگو تے ناراض جان لگیاں فقیر بن جاؤ منگن چلے ہو بھولیا بناؤ اپنا منگن والا اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جد اللہ کو منگا لگو اے نہ کیا کرو اللہم اللہم لی اللہ اللہ اللہ جی تہ مجھے دے تری مرضی تے دے تیری مرضی ہوئے تو مینو معاف کر دے نہیں اللہ کے گھر بیٹھ جاؤ وہ دروازہ من لو اور اے کہو کہ میں آ گیا یا تے دے, دے, دے, دے, دے یا پھر دستے میں پکا یقین لے کے اللہ کو اللہ میری ضرورت میں لایا جی جی مرضی تے دے دے تیری مرضی سے معاف کر دے والا مس اللہ تاہ نہیں یقین قرآن اندر فرمایا کہ تبکل کرنے والوں اللہ سے توقل کرنا چاہیے اللہ, اللہ, اللہ فرماندے فرمان بندہ جس طرح لیں اس طرح بنتا ہے جس طرح یقین اور ایمان میرے بارے اندر دل اندر بٹھا لینا ہے جس طرح کا میرے سے اعتماد اور بھروسہ کر لینا ہے بندہ میں وہ طرح کا ہی بن جانا جیڑا بندہ یہ یقین کر لینا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے میری مدد کرنے کا قادر ہے اللہ یقین وہی مدد کر رہے انہیں خدا کبھی بے یارو مددگار نہیں چاہیے جیڑا شک اور صبح اندر مبتلا رہتا ہے کہ پتا نہیں اللہ مدد کرے کہ نہ کرے اللہ سنے کہ نہ سنے اللہ دے کہ نہ دے اللہ اسی طرح کا ہی سلوک شروع کرتے دیں فقیر بن کے اللہ سے کر جانا ہے منگن والا ہویا بنا کے جانا ہے آدمی اور انک اختیار کر کے جانا ہے اور جان لگے احرام پہن کے بار بار اے اپنی زبان کو کلمات ادا کرنے لب لا شریک لک لب اِنَّ الْحَمْدَ لَا شَرِيكَ اللہ میں تیرے آ رہا میں حاضر ہو رہا تیری بارگاہ بار بیک میں میں حاضر ہو رہا اللہ میں آ رہا تو توفیق دیتی ہے اللہ بھی توفیق والی تنگا جانا مالی طور پہ بھی توفیق ہو گئے طور بھی میلان اور رجحان اللہ عدل کر دے ورنہ مانتے بے شمار لوگوں کو ایسے کئی ارب پتی موجود نے جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں جانا چاہیے اللہ یہ تو بندہ سوچ لے ہے توفیق کے باوجود جڑا نہیں جانا وہ اللہ کا کی بگاڑتا ہے وہ اللہ نو کی نقصان پہنچا دلہ حج کا ذکر کر کے فرمایا جا پرواہ نہیں نا کرتا سارے گھر آؤ جی دے دل اندر شوق نہیں نا اتنے اون دا مال موجود ہے توفیق دیتی ہوئی ہے میں لیکن وہ نے کدی سوچا ہی نہیں وہ ہے ولہ ہو گنی یون ان آئی اگر سارے جہان بھی ایسے طرح نہیں لا پرواہی اختیار کر لیں تو مینو سارا کی بھی کوئی پرواہ نہیں اللہ سے بے پرواہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ نے توفیق دے دی تھی توفیق مل گئی حج دی عمرے کی انہیں پھر اس پاس توجہ نہیں کیتی نہیں گیا آگر نہیں ہوا اللہ کے حالت اندر موت آ گئی پرما او یمتی وہاں جی کرے کہ یہودی بن کے مر جائے جی کرے تو عیسائی بن کے مر جائے وہ مسلمان نہیں مر میری امت والا کوئی چال نہیں توفیق ہوے تو پھر نہ آئے پھر نہ حاضر ہو توفیق کی ہے شیتان نے سن بڑے بڑے بہانے سکھا دیتے جب چند پیسے کول ہوں نے پھر اے آ سب تو پہلو کاروبار تو ذرا میں سیٹ کر لوں جس ویلے وہ معاملہ حل ہو جائے کہ پھر آنا ہوں مکان سے بنا لوں اجے بڑا وقت پہ آجا. مکان بن گیا تے بچیاں تے تے گی؟ تے تو پھر آنا ہوں بچوں دیا شادیاں سے کر لوا پیسے سارے اوٹے لا آ گا تو یہاں دیا شادیاں کس طرح ہوگی یہ زمانت کتوں لے کہ کاروبار کرن تک مکان دن تک بچوں دیا شادیاں کرے گا اگر اس دوران مر یہودی بن کے مریا یا عیسائی بن کے مسلمان ہو کے نہیں مریا یہ سارے بہانے نے یہ ایسے عذر نے جڑے اللہ سے قبول ہاں نہیں ہونے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت اور توفیق بھی تعریف کر دیے شخص حج فرد ہو جاتا ہے من مالا جس تے جان اور واپس آن تک کھان دا سامان موجود ہو. ان میں پیسے کھا سکے پیس. و تے سواری موجود ہو گئی یا سواری کا کرایا موجود ہوگا ہر شخص ہوں جاگ سے نہیں نا خرید سکتا ایک سواری جا رہی ہے وہ کرایہ ادا کر سکتا ہے تو کھان پین دا خرچہ دے سکتا ہے اور وہ خرچ کر سکتا ہے کھان پین پی تو وہ حج فرض ہو گیا جی اگر اِن پیسے ہونے کے بعد کوئی شخص حج کیتے بغیر مر گیا تو اللہ کے رسول دا فرمان ہے وہی مریا یا مریا میں جان تو برا گریبا مندر یہ ٹاپک ہے یا نہیں زندگی دفعہ حج فرض ہے لیکن اللہ نے فرمایا ومن تطباخیرن اگر کوئی پھر نقلی حج کر ہے ایک فرض ادا کر لیا اس بعد پھر جانا ہے پھر جانا ہے ومن تخرن اپنی خوشی نل بغیر کسی پابندی کے پھر نیکی کر ہے فَإنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عالیم سے اللہ ایسی نیکی نو بڑی خوشی نال قبول رہتا ہے بڑی خوشی دلہ وہ بڑی قدر کرد ہے شاکر دینا نے سر قدر داں اللہ بڑی قدر کرد ہے اس بندے کی لیکی اچھی تے لکھن کروڑا روپے دبا کے بیٹھے ہوئے ہاں ہر تو کدی ہی نہیں لے کدی سوچے ہی نہیں الادا اللہ, اللہ قدر تے جے کوئی شخص توفیق نہیں تھی فوت ہو گیا باپ ہے ماں ہے بھائی ہے بہن ہے کوئی بھی ہے توفیق نہیں تھی حج کیتے بغیر ہے آدمی نہیں جا سکیا حج بھی توفیق خدا نہ خاص ایسی کوئی صورت ہے کہ توفیق بھی, صحت بھی سی لیکن نہیں گیا دا ایک علاج تجویز فرما دیتا محمد الرسول اللہ فرمایا او دا کوئی بارث, او دا کوئی جن او دے پیچھے رہ جان والا جی وہ تعلق سی اگر او, او دی طرفوں وہ وہ حج کرے جنوں حجے بدل کیا جاتا ہے لیکن او شخص کرے جنہیں پہلے اپنا فرض ادا کر لیا اگر کسی دی طرفوں کوئی حج کر دے اللہ قادر ہے کہ اس مرن والے اجر اور ثواب دے دے اور او دی غلطی ماف کر دے اللہ قاضر اس واسطے اس نظریے ند بھی سوچنا چاہیے کہ حج بدل کیتا جا سکے والد کی طرفوں والدہ طرفوں ماں کی طرفوں بہن کی طرفوں بھائی کی طرف کسی بھی طرفوں اپنا فرض ادا کرنے کے بعد حج بدل بھی کیتا جا سکتا کیا وہ بھی کرنا چاہیے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ میرا باپ بہت ہو گیا ہے آپ جو ان ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی طرفوں حج کرا کہ کراپ نے وہ فرمایا اگر تیرے باپ دے ذمے کوئی کرزہ ہونے کے بالکل کرنا سی فرمایا یہ بھی کرزہ ہی سمجھ باپ دا تیرے کرزہ ہے حج کر وہ حج کر سکتا ہے اگر حج چیتے بغیر کوئی فوت ہو گیا ہے، یاد رکھنا باپ لیکن نماز نہیں دے وہ دی پڑھ سکتا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اج تے دین فروس ملا آ کہ ایک نماز دے دو سر گانے جنیاں نمازاں رہ گئی ہو سارے گن کے سامنے دے تے نمازیں پوری ہو گئی ایک بزرگ نے میرا مسئلہ پوچھا کہہ لگا جی میں پنڈ گیا تھا جنازے سے کہ اتنے مولوی صاحب نے کیا کہ یہ جنیاں نمازاں رہ گئی نے یعنی نا فی نماز دو سر گانے مینو دے دے میں جانا بھی اللہ بھی جانا ایسے ایسے تین فروش ملہ موجود نے صرف خارجہ کی کمیٹی کا چیئرمین بن کے دیچیا جا سکتا ہیں بڑے پروس نے اللہ تو بچائی رکھا قرآن اندر اللہ نے سانو آغاز پہ کیا ہوا لیکن اے قرآن پڑھیے سنیے سوچیے پھر پتا لگے اللہ نے سان دسیا ہوا یا آم آمنو حبیب دی امت چل تو پہلے یہ دنیا اندر آئے سن موسا علیہ اسلام کی کون او نبی امت عیسائی آئے سن عیسا علیہ السلام کی امت اور کون انہوں نے مولوی کی کرتے رہے اللہ فرما رہے نے قرآن دسواں پارا سورج سواں انہ مولوی انہوں نے پیمانے انہ مسجد درویش وہ کی کرتے رہے لیا کلو نہ غلط طریقے لوگ مال کھانے رہے انہوں دی سے ہاتھ صاف کرتے رہے اور یہ تو بڑا ظلم یہ مال بھی کھا گئے وہ سدو نہ دین بھی برباد کر دے رہے. نہ دنیا چڑی نہ دین خلیا. اے بیان کر کے اللہ نے سان آگاہ کیتا ہے کہ تھی اپنے مولوی تو بھی ذرا ہشیار رہا جی کہ وہ بھی تھوڑا مال بھی نہ کھا جان بھی نہ برباد کر جا. مرن تو بعد مال کھان دا موقع ملتا ہے ملا شروع ہو جاتا ہے مردوں نہ ہی پہلے تو سوا گد کپڑا وہ لپے لمیت لینا ہے, ہے جنہوں مسلا بنا کے جنادہ پڑھاؤ لگیا کھڑا ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی مسلا بچھایا پی جنازہ پڑھاؤ لگے ہوں نہیں تھی اس خبیص نو کلو پتر لوگ کہ یہ کتنے لکھا ہوا ہے جہاں تک مسالہ بچا رہے سوا گل کپڑا سمیتن سمیٹن واسطے تو مسالہ بنا لیا جنازہ پڑھا لگا اتو ہی شروع ہو گیا کام اس بعد پھر وہ او موجودہ اور نواں نام قرآن خانی رکھ لیا جا. جہے اپنے آپ بڑے سمجھ سمجھتے نا وہ کل نہیں کہیں قرآن خانی ہوگی اتنے بچے یہ کتنے موجود اللہ کے رسول نے کوئی قرآن خانی کیتی ہوگی یا کرائی ہو آپ کی زندگی اندر کوئی فوت نہیں ہوا آپ بےٹیاں فوت ہوئی آپ دے بےٹے فوت ہوئے آپ دے بیویاں فوت ہوئی صحابہ فوت ہوئے شہید ہوئے کسے نے کدی قرآن خانی کیتی ہوگی یا کل کیتے ہو ستمیں دن بات ساتواں ہو رہا پھر چالیسواں ہو رہا اگر تھوڑی جی اقل ہوئے نا تو سانوں اتو ہی سمجھ آ جائے لکھا کی ہے اخبار اندر میں کہہ دا اشتہار شبد ہے رسمیں کل رسمیں چیلم وہ اسلام کے رسم مٹان آیا کہ تو مسلمان ہو کے رسماں رواج دے رہے کہہ اسلام ہے تیر کہڑا ایمان ہے تیرے پر یہ سارا کچھ دین پروس ملا تیار کیا ہوا ہے اللہ کا دی نہیں اللہ بے رسور دین نہیں اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا اللہ بالباطل یہودیاں اور عیسائی نے مال دیا مال غلط اور دھوکھے نال کھانے رہ سدو نہ دین بھی برباد کر کے رکھ دشیار ہو جائیے کہ نہ کوئی ساڈا مال غلط طریقے نہ دین نقصان مرن والے ہر شخص ہمدردی ہونی چاہیے لیکن ہمدردی یہ نہیں کہ چالی دن ملان نے روٹی بھیج دیتی ہمدردی دی ہوگی کوئی نہ کوئی تو چالیاں دینا چالی دن ماری جائے گا کم چل ہے ہی ہمدردی نہیں ہمدردی یہ ہے کہ وہ واسطے دعا کر نماز پڑھ دعا کر قرآن پڑھن تو بعد دعا دی قبولیت دعا کر وہ اپنی اندر شامل اور شریق رکھ اللہ توفیق ہے جب توفیق دے کسی غریب کھانا کھلا کسی مستحق کھانا کھلا دے وہ لباس پہنا دے وہ کسی ہو مدد کر دے نیت یہ کر لے کے یہ سواب کلا پہنچتا ہے اللہ کو چاہ دین تو ابھی بہت دور جا چکے ہیں اللہ بات چل رہی تھی حج اور عمرے بھی چار بنیادی شرطاں دہن اندر رکھو انشاءاللہ شاء پھر عرض کی تھی جائے گی کہ کرنا چاہیے جا کے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو گئے پنوے اور ایمان تو مراد ہے تو اللہ سے ایمان تو مراد تو ہے سب تو پہلے دوسرے نمبر پہ او مال حلال ہو جڑا جہاں خرچ کرنا ہے تیسرے نمبر پہ حقوق ال عباد ادائیگی کر کے جاوے جتوں تک ممکن ہو سکے گلے ناراضگیاں ختم کر کے جاوے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو کچھ کرے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کرے صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ہے کوئی فائدہ کہ جے یہ شرط سارا پوریا نہیں کیتیاں تو پھر روز عمرے کرے ایک صبح کرے ایک شام کرے اللہ نے کوئی پرواہ نہیں ایسے عمریاں کی ہر سال حج کرے اللہ نئی پرواہ نہیں ایسے اللہ میم قیامت والے لوگ ان عطا فرما کہ جو شرط رکھی گئی او شرط پوری کر کردے کریے تاکہ کام نے طرفوں کچھ دعا دیا نے اللہ کولو کلو سے دل نال دعا کرو اللہ جمی مسلمانوں دیا روحانی جسمانی بیماریاں دور کروا ایک دو مسائل دوستوں نے پوچھے سن کتے کتبے کے دوران ہی انہوں کا جواب آ گیا ایک مسئلہ اے ہے کہ حج یا عمرے واسطے آدمی جائے تو پھر جنگ دیر اوتھی رہے نماز قصر کرے یا پوری پڑھے نماز قصر کرنے کی اجازت ہے لیکن جدوں جماعت نال نماز پڑھی جائے گی پھر امام کے نال پوری ہی پڑھنی کیونکہ امام کی مطابقت ضروری ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مقرر ہی اس واسطے کیتا جا ہے کہ او وہ پیروی کی, کی جائے او وہ اتباع کی, کی جائے نماز باجماعت پڑھی جائے گی تو پوری ہی پڑھی جائے گی ویسے مسافر ہے قطر کی اجازت لیکن اتے جا کے اے سوچنا کہ میں ایک اللہ پڑھاں گا پڑھا تھوڑی پڑھا گا امام نال پڑھا گا تو زیادہ پڑھنی پائے گی یہ سرا سر نقصان دن والی بات ہے اسے تو بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایک نماز بھی تکبیر مولا فوت ہو کے نہ پڑی جائے ایک نماز بھی پروگرام ایسا بنا لیا جائے اور اللہ توفیق پیق دے دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کیونکہ بیت اللہ اندر ایک نماز پڑھے گا تو ایک لکھ نماز کا سوال ملے گا ایک نماز ایک لکھ دے برابر تے جماعت نل مل کے پڑھی گئی اللہ رمضان اندر انہوں ستر لکھ بنا عام دم اندر ایک لکھ رمضان اندر ستر لکھ ایک لکھ نماز کا بھی ثواب مل جائے تے میرا خیال ہے پوری زندگی اندر بھی کوئی شخص ایک لکھ نماز نہیں پڑھتا تے پھر لالچ سے یہ ہونا چاہیے کہ ہر نماز بعض جماعت پڑھی جائے اس واسطے قصر اجازت ضرور ہے اگر امام کسی جگہ پہ قصر کر کرتا ہے مثلا ارفات کے میدان اندر امام قصر پڑھا رہے دکھ کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے ضدی جاہل اپنے آپ نو مفتی اور علماء کے کہلام والے میدان ارافات اندر قصر نماز نہیں پڑھ دے جسے امام قصر پڑھا رہے کہ نہیں اصل سے پوری پڑھا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی زہر دو رکھت پڑھیاں جماعت کرائی اثر دیا دو رختوں دی جماعت کرائی قسر پڑھی اور جمع کر کے پڑھی اس اسی طرح اسی دن رات نسطلفے آ کے مغرب اور اسا دی نماز قسر پڑھائی اور جمع کی تیا دونوں رسول اللہ بات وہی یہ کہ جنہوں نے سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا اللہ دیہ ہاں وہ قابل قبول نہیں میرے ایک دوست نے جس ویلے میں خطبے واسطے آیا تو دسیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اتوار میں کسی طرح وہ سانوں اطلاع نہیں دے سکے انہوں کی خواہش یہ ہے کہ اس جنازہ غائبانہ انہوں کا پڑھ دئیے نماز تو بعد انشاءاللہ شاء اللہ اس دوستی والدہ مرحومہ کا جنازہ غائبانہ ادا کرنا ہے سارے دوست فکر کر آخری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ میرے سامنے بیٹھے نے یہ مندی منڈی دین تو مدرسے کے تعاون کے سلسلے اندر تشریف لے آئے نے اپنے وعدے کے مطابق اناغ نماز کرباس تمن کرو اللہ سانچ کما کر آمن دی توفیق دکھے ان